أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيات عمالنا أيها لله فلا مضل لها ومن ضليل فلا هدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمد العبد ورسوله مما بعد وأعوذ بالله السمير العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه أما حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أول فتية إلى الكهف قالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة ربنا آتنا باللدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فانضربنا على آذانهم في الكهف السنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وحبلنا باللدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم حبيب لين الإيمان وزينه في قلوبنا وكره لين الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين اللہم ایمان خدا رب شرح لی صدری ویسر لی وحلو من اللہ نمبر امان سے آیت نمبر بارہ تک پڑھی گئی ہے اللہ تعالیٰ نے اسی پچھلی آیات میں اپنی تعریف بڑائی بزرگی اور عظمت بیان کرنے کے ساتھ قرآن کریم کے نزول کی اہمیت بتائی اور یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا جو ایک معجزہ ہے قیامت تک قیامت نمبر ایک اس قرآن کی خصوصیت بتائی ہے نمبر ایک کہ اس میں کوئی کجی نہیں ہے یعنی اس میں کوئی کمی نہیں ہے پر نہیں نہ الفاظ میں نہ معنی میں بلکہ اس کا حکام بہت ہی واضح ہے ٹھوس ہیں حقائق پر مبنی ہیں دوسری صفت بتائی قیمہ درست اور مضامین ہے اس میں یہاں اور تمام کتابوں پر محافظ ہے تمام اختلافات میں قرآن کی بات سب سے آخری بات ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ قرآن کے رزو کا مقصد تاکہ لوگوں کو ڈرائے بشارت بھی ہے لیکن ڈرانا ہے کیوں اس لیے کہ ان دعلا ندیر اللہ نے کہا کیونکہ گمراہی دنیا میں زیادہ ہے شرک کرنے والے زیادہ ہے لہذا قرآن کے نظر کا مقصد ہے وہ بلک میری طرف اس قرآن کی وحی کی گئی ہے تاکہ تم کو بھی ڈراؤں اور جن تک قرآن پہنچے ان کے لیے بھی ڈرانے والا ہے اسی کے ساتھ جو ہے چوتھی بات اللہ نے بتائی کہ ایمان والوں کے لیے بشارت ہے اور بشارت دنیا اور آخرت کی بشارت ہے فل حیات دنیا اور پھر آخر دنیا میں بھی خوشخبری اور آخرت میں اور اس اعتبار سے بھی کہ اللہ نے آخرت میں ان کے لیے بڑا عجر رکھا ہے اور عجر سے مراد یہاں جنت ہے پھر جن لوگوں نے اللہ کی ذات میں شرک کیا اللہ کے کی صفات میں اور جنہوں نے کہا کہ نعوذ باللہ اللہ تعالی نے اولاد بنا لی اس گناہ کا تذکرہ کیا ہے کہ آسمان پھٹ جائے زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے پانچ پانچ ہو جائے یہ اتنا بڑا گناہ ہے اس کے باوجود اللہ نے ان لوگوں کے بارے میں کہا جو کہتے ہیں اللہ کے بڑا اولاد ہے یا جو نور من نور اللہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور کا ایک حصہ ہے یہ کائنات میں ہر چیز میں اللہ کا جلوہ نظر آتا ہے ہر چیز میں اللہ کی روح رحلول کر دی یہ اسی عقیدے سے ملی ہوئی بات یہ بہت بڑا گناہ کفر ہے زندیت ہے جہاد ہے تو پھر اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے بارے میں کہا فلاح طلّہ استغفروں کیا وہ اللہ کی توبہ کیوں نہیں کرتے استغفار کیوں نہیں کرتے اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھار اور تسلی بدھائی ہے جو لوگوں کے شر و کفر کو دیکھ کر کے چڑھتے تھے درد رکھتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اندر جو بے چینی ہوتی تھی کہ یہ لوگ شرخ سے بات آ جائیں جہنم کے راستے سے بات آ جائیں تو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈھارت اور تسلی بدائی کہ شاید کہ آپ اپنے آپ کو ان کے پیچھے ہلا کر لیں گے سے معلوم اور ادائیگی کے اندر حرف ہونا چاہیے لوگوں کو ہدایت بلانے کی آپ فرماتے ہونا آخم خوجے سے کم میں تمہاری کمر کو پکڑ پکڑ کر کے جہنم سے ہٹا رہا ہوں تم جہنم کی آگ میں گر رہے ہو گائے کی صفت ہونی چاہیے اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا یہ کہ زمین کے اندر جتنی چیزیں ہیں چاہے وہ ظاہری طور پر جو چیزیں نظر آتی ہیں جو اللہ نے پیدا کی درخت ہے پہاڑ ہے یا مکانات ہیں یہ زمین کے اندر جو کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں جو دنیا کی جو نعمتیں ہیں سب زی وزینت تھے وقتی طور پر لیکن مقصد آزمائش ہے یہ سب چیزیں ختم ہونے والی ہیں مٹنے والی ہیں پھر اس کے بعد اللہ نے کا واقعہ سے بیان کیا اس میں ایک تو عبرت یہ ہے کہ قیامت کا ذکر ہے کہ اسام کہف کے واقعے سے اللہ تعالیٰ قیامت کا اثبات کرنا چاہتا ہے اللہ نے تین سنو سال سنا کر اٹھا دیا تو اسی طرح مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں نمبر ایک نمبر دو اللہ رب العالمین نے زمین کی زب و زینت اور چٹل میدان بنانے کا تسکرہ کہ زمین میں جو بھی چیزیں اس کی زینت ہے اور ہم اس کو چٹیل میدان بنانے کی قیام الخائم کریں کہ تو قیامت کا وقوع ہے یہ اساب کہف کے واقع سے زیادہ اہمیت ہے کہ پوری کائنات مر جائے گی اور پھر اللہ تعالیٰ سران و زندہ کرے گا آسمان زمین کا نظام بدل جائے گا تو ظاہر ہے اصاب سے زیادہ یعنی یعنی بڑی نشانی ہے اس لیے اللہ نے کہا لخلق السماوات من خلق اس سماوات ولا اکبروں میں نقلق ناس آسمان و زمین کا پیدا کرنا یہ انسان کی پیدائی سے بڑی چیز ہے بلکہ اللہ نے کہا ماں خلق حکم العباً اللہ کا نف سے تمہاری پیدائش ہے تمہارا زندہ کرنا ایک جان کی طرح میرے لیے ایک جان کا پیدا کرنا اور پوری کائنات کا پیدا کرنا دونوں ایک امرحش رہ فکن اللہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے اللہ فرماتا ہے وہ چیز ہو جاتا وہ چیز ہو جاتی پھر اللہ نے کہا ام حسب النب القافورت ام یہاں ایک تفصیل کے مطابق ام جو ہے یہ بل کے معنی میں انکاری ہے یعنی کیا تم نے گمان کر رکھا ہے کہ اصحب کہف یعنی کہف اور رقیم رقیم جو ہے بارے میں بتائیں گے ایک مانا تو یہ ہے غار والے کیا خیال ہے تمہارا غار والے اور کتبہ والے قانون ناجبہ ہمارے تعجب خیز نشانیوں میں سے تھے یعنی حسب تو گمان یعنی اتنی تج نشانی نہیں ہے یہ تو ہے کہ واقعہ اور اس سے بھی بڑی بڑی نشانیاں پھیلے ہوئی ہیں سماوات معرضون آسمان و آسمان میں زمین بہت سی نشانیاں لیکن یہ لوگ ان نشانیوں سے گزرتے ہیں لیکن اعراض کر رہے ہیں اللہ نے ان نفی سماوت ولادنی آسمان و زمین بہت سی نشانیاں ایمان والوں کے لیے ان نفی خلق سماوت ولاخلاف نہباب آسمان و زمین کی تخلیق اور رات و دن کا الٹ پھیر کبھی رات کا چھوٹا ہونا کبھی دن کا بڑا ہونا کبھی دن کا چھوٹا ہونا رات کا بڑا ہونا یہ قلمندوں کے لیے بہت بڑی بڑی نشانی ہے ایک معنیٰ تو یہ دوسرا معنی یہ ہے حسیبتہ کا معنی جو ہے بعض مفسرین روح المعانی اور تفسیر ابن عاشور وغیرہ کے حوالے سے بعد نے لکھا کہ حسبتہ جو علم کے معنی میں بھی ہے علم کے معنی میں بھی ہے حسب کے حربی میں حسب کے معنی گمان کے معنی میں بھی آتا ہے اور حسبت کے معنی حسبان کے معنی علم کے معنی میں بھی آتا ہے تو یہاں استفام اقراری ہے استفام اقاری کے بجائے استفام اقراری یعنی واقعاتاً صحاب کا واقعہ جو ہے بہت ہی عظیم نشانے میں سے ہے ایک اعتبار سے اسے بھی بڑی نشانی کائنات میں پھیلی ہوئی اور ایک اعتبار سے واقعتاً یہ بہت بڑی نشانی ہے نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے ام بلکہ آپ کو جاننا چاہیے تمہیں جاننا چاہیے یعنی آپ کو علم رکھنا چاہیے اس بات کا علم حاصل کرو اس بات کا علم حاصل کرو کہ اسحاب کہف اور کتبے والے یہ ہمارے تعجب خز نشانیوں میں سے ہیں سمجھ گئے دونوں تفصیل ہاں اس کے بعد اللہ تعالی نے پھر یہاں سے واقعے کا ذکر فرمایا نشانی کہاں سے شروع ہوئی عید اولفطیت و علق قالو رب بنا رحمت امرینا ضرف ہے ورف یعنی اس کو مفول فیح بولتے ہیں یاد کرو اس وقت کو اس وقت دلوقتي تو دلوقتي یہ ضرف جو ہے اساب کہف سے ضرف ہے جو یعنی جو یاد کرو اس وقت کو جس و چند نوجوانوں نے نوجوانوں نے پناہ لی کس بات کی پناہ لی غار کی اور دعا کی کہا اے ہمارے رب آتے نام لد ال کا رحما ہمیں اپنی رحمت سے نماز دے اپنی رحمت سے نماز دے وہ حیا اللہ من رشدہ اور ہمارے معاملے کو آسان سے آسان تر کر دے حا نے درست کرنا اور رشت کے معنی بھلائی ہمارے معاملے کو اندر نرمی پیدا کرا ہمارے معاملے کو آسان کر دے عید اولفتیہ فتیہ فتیہ جو ہے یہ جمع ہے فتح کی فتح جو ہے معنی نوخیز نوجوان کو کہتے ہیں اور اسمینا فتعیت کرم یقال ابراہیم جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا تو کہا کس نے ایسا کیا تو بعد لوگوں نے کہا ہم نے سنا ہے ایک نوجوان جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے نوخیز نوجوان شاید اسی نے کیا تو تقریباً یہ پندرہ سال سے لے کر جو ہے تیس سال کے قریب یا, یا پینتیس سال سے پہلے والی جو مدت ہوتی ہے وہ نوجوانی کی مدت ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اس کو جمع کی دو قسمیں ایک جمع قلت اور ایک جمع کا جمع قلت کہتے ہیں تین سے لے نو تک فتیہ یہ فیالت ان کے وزن پر ہے یعنی ان کی تعداد تین سے نو تک تھی اور صحیح بات یہ ہے کہ سات تعداد تھی ان کی کتنی تعداد تھی راجہ قول میں سات عدد تھی السلام و رحمتوں ابن عباس کے قول کے مطابق اسابق احب کی تعداد کتنی ہے سات تو کہا عید الافتیہ انہوں نے پناہ لی غار کی غار کی پناہ کیوں لیا پناہ اس لیے لیا کہ انہوں نے جب توحید کی آواز لگائی اور بادشاہ وقت کے سامنے حق کا نکارا بجایا اور کہا کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے اور سب اس کے بندے ہیں سورج اور چاند کی عبادت کر تو یہ اللہ کے مخلوق ہے یہ نفع کے مالک نہیں نقصان کے مالک نہیں ایک اللہ عبادت لیکن جب ان کی دعوت کو لوگوں نے قبول نہیں کی نمبر ایک نمبر دو لوگ ان کی جان کے دشمن ہو گئے نمبر تین ان کو رجم کرنے کی سازش چل رہی تھی ان کو دین میں لوٹا دیا جائے تو اب اس لیے اپنی جان اور اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے وہ غار کی طرف گئے اس سے معلوم ہوا کہ فتنے کے خوف سے آدمی پہاڑوں کا اور غاروں کا ارادہ کرے قصد کرے یہ انبیائی مشن میں داخل ہے سلام السلام الحم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غاری میں پناہ لیا جب غار حرا نبی بننے سے پہلے آپ چھ مہینے تک تقریباً کہا جاتا ہے کہ آپ نے غالحرا میں جو احتکاب فرمایا ہم نے دنیا سے کٹ کر لوگوں کے حالات اور لوگوں کے شر پر کفک دے کے کٹتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کان حب رحی الخلا وان حیرا آپ کے اندر تنہائی ڈالی گئی اور غالحرا میں آپ بیٹھتے احتکاب کرتے تھے فی الدن صفی تا دیہ غور فکر کرتے تھے کائنات کے بارے میں اور عبادت کرتے تھے جیسا کہ لیکن عبادت کا کوئی خاص تصور نہیں تھا لیکن جو اپنی اشتہار سے جو تھا وہ عبادت کا نمبر ایک نمبر دو جب صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی جب سازش ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب پیچھا کیا گیا تو آپ نے غار شور میں کتنے دن بنا لی تین دن بنا لیا یہ غار غارے ڈائریکٹ بھی دن نکل سکتے تھے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فتنے کے خوف سے غاروں میں پناہ لینا پہاڑوں میں پناہ لینا یہ امبیائی مشن میں داخل ٹھیک ہے اب وخاری شریف میں یہ کئی جگہ یہ میں باغی کتاب المان میں بھی ہے کتاب الفطن میں بھی ہوگی کئی جگہ ابو سعید خدری کی یو شک وئ پون خیر ومواقع القطر یفر بدینه من الفتن ایک زمانہ آئے گا فتنے جب بہت زیادہ پھیل جائیں گے بہت زیادہ فتنے پھیل جائیں گے شر ان آدمی کے دین اور ایمان کو بچانا مشکل ہوگا کھڑا ہونے والا جو ہے یعنی بیٹھنے والا جو ہے کھڑا ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا ہاں اور جو ہے بیٹھنے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا اور اسی طرح کہا گیا کہ چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا یعنی ہر طرح اتنے ہو اس موقع سے کہا گیا کہ انسان اپنی یعنی یعنی کیا کرے جنگ من ایبل فلیہ الحق ابل فلی ہی اور میں نے کہا نہ وہ غن فلیہ جس کے پاس اونٹ ہو اونٹ لے کر جنگل میں چلا جائے بکری لے کر جنگل میں چلا جائے جس کے پاس کچھ نہ ہو تو وہ کہاں چلا جائے یعنی پہاڑ کی گھاٹیوں میں یا ایسی جگہ پر جہاں آبادی سے باہر وہاں جا کے اذان دے کے نماز پڑھے فطر سے بچنے کے لیے یوشق و مواقع القطر یفر فرب من الفتن الفطر قریب مومن کا سب سے بہترین مال جو ہوگا آخری زمانے میں وہ بکری ہوگی اس کو لے کر کے پہاڑ کی ہٹیوں میں جائے گا بارش کی جگہوں پہ جائے گا اور وہیں پر رہے گا اور وہیں پہ آزان دے کے نماز پڑھے گا یہ پھر وہ بھی اپنے دین کو فطرے سے بچانے کے لیے تو صحاب کہ میں جو پناہ لیا اپنے دین اور اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جو ہیں پہاڑ کی گھاٹیوں میں بھی تو نماز پڑھتے تھے اور جب یاجوج ماجوج پوری دنیا میں فساد کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا عیسیٰ علیہ السلام کو کہ ہم ایسی فوج بھیجنے والے ہیں کہ ان کا مقابلہ تم نہیں کر سکتے عیسیٰ علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو لے کر پہاڑ کی گھاٹیوں میں چلے جائیں گے کہ ہم یاجوج ماجوج کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہے نا تو یہ ہے سابقہ اللہ نے ان کے دل میں بات ڈالا عید الفطر جب کہ ان نوجوانوں نے غار کی پناہ نہیں کیوں جب ان کی دعوت مؤثر نہیں ہوئی اور اس میں ایک اشارہ یہ ہے جب انسان کی دعوت مؤثر نہ ہو تو لوگوں سے الگ ہو جائے عبد اللہ بن امر بناس والے حدیث عبد اللہ بن امر والے کئی فن تعداد مرج عرود ہوں امانت ہوں یہ زمانہ ہوگا کیا ہوگا جب امانتیں اور وعدے آپس میں ٹکرا جائیں گے امانتیں اور وعدے کا کس میں ٹکرا جائیں گے آپس میں ٹکرا جائے گا سب بخبی ناصاب آپ نے ایسے تشویش کیا نہ امانت رہے گی نہ وعدہ خرید دونوں ایک دوسرے سے ٹکرا جائے گی جسے ایک چیز الگ الگ ہے صحیح جگہ چل رہی ہے جب ٹکرا جائے گا مطلب یہ کہ اس کا وجود ہی نہیں رہا ٹوٹ چھوٹ جائے تو نہ وعدے کی کا پاس لحاظ رہے گا نہ امانت میں کی ادائیگی ہو تو کیا کریں گے آپ نے پوچھا یار سب کیا کریں تو کہا علیہ کا خاصت نفس اپنے آپ کو لازم پکڑو ادا ان کا مطالعہ سے الگ ہو جاؤ خاص کر یعنی اپنی اس کو لازم پکڑو الگ تھلک ہو جاؤ گھر میں یا کہیں کنارے چلے جاؤ یا اپنے خاص کو لازم پکڑو یعنی علماء کے ساتھ رہو خاص نیک لوگوں کے ساتھ رہو برے لوگوں سے الگ ہو جاؤ یہ حدیث کی روشنی میں تو یہ چیز ہے عید الفطر کہ نوجوان غار کی در پناہ لیے انہوں نے دعا کی رب بناتی نام کا رحم ہمارے رب ہمیں اپنی طرف سے رحم سے نماز دے یہ دعا قبول ہوگی اسماو اختیار کرنے کے بعد وہ رہتے ہوئے دعا نہیں کی نکلے تب دعا کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کے لیے دعا کی میدان میں نکل کر اور بدر کے اندر دعا کی پوری تیاری کے ساتھ دشمن کی جو سب دشمن کے مقابلے میں پوری سب بندی کر دی یہ دشمن سامنے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ جو ہیں ان کے مقابلے میں جو اسباب ہے وہ پیش کر دی اللہ کے دربار میں اور پھر تب دعا کر رہے ہیں اللہ حمین تو صحابت لہ تمام اللہ اگر ت نے اس مٹھی پر جماعت کو ہلا کر دیا تو روز زمین میں تیری عبادت نہیں ہو اسباب اختیار کرنے کے بعد دعا قبول بیٹھے بیٹھے سے دعا قبول یہاں دیکھیے انہوں نے پناہ لیے تب دعا کیا تو ہم رات دن دعا کر رہے ہیں مسیدیں اقساں آزاد ہو جائے ہماری مساجد مدارس کی حفاظت ہو اللہ ہم پر رحم کرے ظالموں کو تباہ برباد کر دیں ٹھیک ہے دعا تو ٹھیک ہے دعا کی حیثیت سے اس کا اجر ملے گا کہ ہم نے دعا کیا اس کا ثباب تو ہے لیکن دعا کا اثر مرتب نہیں ہو رہا کیوں اس لیے کہ ہم اس پہ عمل نہیں کریں کیوں اللہ نے کہا عید اصل کا عباد عنی فنی قریب اجیب داوت دا عید عائن اس کے بعد فلیس تجیبلی مینوبی لمشو میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں لیکن شد کیا ہے مجھے قبول کریں اور میرے اوپر ایمان لائیں قبول اللہ کے احکام پہ چلیں اور اللہ پر ایمان و یقین و اخلاص <تصفح> یہ دونوں چیزیں مفقود ہیں اور یہاں دونوں چیزیں تھے اللہ پر ایمان بھی ہے یقین بھی ہے اور شرک کے خلاف انہوں نے بہت بڑی تحریک برپا کی نمبر ایک نمبر دو یہ لوگ اعلیٰ خاندان کے لوگ تھے شاہی خاندان کے تھے مجھے تھے اس لیے ان کی جب آواز موثر نہیں ہوئی تو ان کے پیچھے لو لگ گئے تو انہوں نے پناہ لیا اللہ نے ان کی حفاظت کی اس میں ایک اشارہ یہ بھی ہے اللہ تعالی حفاظت اسی وقت کرے گا جب دعوت کا کام کریں گے اللہ نے کہا بلغ ان سے لے رہی کہ ربی کو فعل فامہ بلتا رسا اللہ و یاسم کمن اللہ تبلی کا کام کریں گے اللہ لوگوں سے بچائے گا ان تنصر اللہ انسرم وہی سبب اقدام اگر اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور اللہ تمہارے قدموں کو جمع دے گا اور فرعون کے واقعے میں بتایا گیا اس سے پہلے کہ فرعونی جو فرعون کے خاندان سے تھا جب مصع علیہ السلام کے قدر کی سازش ہو رہی تھی تو اس نے کہا آ تخت النا رج الن ربی اللہ کیا تم اسے آدمی کو قتل کرتے ہو جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے موقع ملبے گی اور وہ تمہارے پاس بہت ساری واضح نشانیاں لے کے آیا اللہ نے کہا فوق اللہ اور صحیح اللہ تعالیٰ نے اس فرعونی کی یعنی فرعون کے خاندان سے جو تھا جو مومن اس کی اللہ رجل مومن کی اللہ نے حفاظت کی ان کے مقر دشمنوں کے مکر فریب سے فرونیوں کے مکر فریب سے خاق قبی عل فرعن رسول آذاب اور فرعنیوں کو سخت عذاب نے گھیر لیا تو بچایا کہ نہیں بچائے ایک آدمی کو بچایا پوری حکومت ختم ہو کس نے بچایا یہ اللہ نے سابق کو بچائے کہ نہیں بچایا ان کے دین کی حفاظت کی ان کے ایمان کی حفاظت کی ان کے جسم کی حفاظت کی ان کی تاریخ کی حفاظت کی اور اللہ نے ان کے نام سے ایک صورت ناصل اللہ اسے بھی معلوم کہ اگر آپ اچھے کارنامے انجام دیں گے بعد میں لوگ یاد رکھیں گے اللہ اللہ نے کہا جال لسان صدقین ہم نے ابراہیم اور ان کے ماننے والے اور ان کے خاندان کا ذکر خیر کر دیا اور افانہ اللہ کا بعد میں بھی ذکر کر وجالیہ لسان صدقین فی الحال اللہ میرے بعد میں لوگوں کے دلوں میں میرا ذکر خیر کر تو کام کا ذکر خیر ہوا نا اللہ اکبر فضربنا ہم نے ڈال دیا ان کے کانوں پر پردے غار میں چند سالوں تک ہم نے ڈال دیا ان کے کانوں پر غار میں پردے ضربنا یہاں ایک محفول بھی معروف ہے الحجاب ہم نے ڈال دیا پردہ ان کے کانوں پر غار میں چند سالوں تک یعنی کان پر پردہ یعنی جب انسان سوتا ہے تو کیا ہوتا ہے آنکھ بند ہوتی آنکھ بند ہوتی ہے اور جب نیند پوری آ جاتی ہے نہ کان بھی بند ہو جاتا ہے نہ سن سکتا نہ بول سکتا یہ نبی کی خصوصیت آئی نہیں ہے تنا بولا یہ نہ میری آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا دل جگا رہتا ہے یہ ہم کے بارے میں ہے لیکن اور کسی کے بارے میں نہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کان بھی کان پر بھی پردے پڑ جاتے ہیں سب سے آخری میں کان بند ہوتی ہے آنکھ پہلے بند ہوتی ہے کان بعد میں بند ہوتی ہے ہلکی نیند ہو تو کچھ آپ سنتے رہتے ہیں کچھ نہ کچھ لیکن کان بند ہونے کا مطلب بھی بہت گہری ند تھی بہت گہری نیت تھی اور اللہ نے کہا میں بات رہا ہوں ہم نے ان کو اٹھایا بات کہتے ہیں کسی چیز کو بھر حرکت پیدا کرنا یعنی سوئے ہوئے لوگوں کو اٹھا دینا یا مرے ہوئے لوگوں کو زندہ کر دینا حرکت پھر ہم نے ان کو اٹھایا بیدار کر دیا تاکہ ہم جان لیں کہ دونوں دونوں گروہوں میں سے کون ہے زیادہ یاد رکھنے والا دونوں گروہوں میں سے کون ہے زیادہ یاد رکھنے والا اس مدت کو جو وہ ٹھہرے دو گروہ کا ایک مطلب ایک ہے جو پہلے کے مطابق اسام کہا میں دو گروہ تھے کسی نے کہا نبی تھا نے کچھ دن سوئے کسی نے کہا یوم ایک دن سوئے کسی نے کہا کہ ہم دن اور, اور ایک گروہ نے کہا کہ اللہ کو زیادہ معلوم ہے کتنے دن ٹھہرے تو خلاصہ یہ ہوا کہ تاکہ ہم جان لیں اللہ کو علم نہیں اللہ کو علم ہے ہر چیز کا جو ہوا اس کا بھی علم ہے جو ہونے والا ہے اس کا بھی علم ہے جو نہیں ہوا لیکن ہوتا تو کیسے ہوتا ماں کان ماں کون ممکنات مستحلات جو ہو گیا جو ہونے والا ہے جو مستحق جو نہیں ہو سکتا اگر ہوتا تو کیسے ہوتا سب کو اللہ جانتا نا لیکن یہاں علم سوراج علم مشاہدہ یعنی واقعے کا ظہور یعنی ہم جان لیں یعنی واقعہ کو عملی طور پر دیکھ لیں جی ظاہر تو تاکہ ہم جان لیں دونوں گروہوں میں سے کون ہے زیادہ یاد رکھنے والا اس مدت کو جو ٹھہرے احسا جو اس میں تفضیل ہے سپرلیٹو ڈگری ایک قول کے بتائیں دوسری تفسیر یہ ہے احسا ماضی کا ہے تاکہ ہم جان لیں کہ دونوں گروہوں میں سے کس نے یاد رکھا اس مدت کو جو ٹھہرے یعنی جس مدت کو ٹھہرے اس مدت کو کون یاد رکھنے والا ہے دونوں گروہ میں سے کس کو یاد ہے کم ہم کتنے مدت ٹھہرے کسی کو نہیں معلوم اللہ اللہ نے بتایا نمبر نمبر دو جس وقت اصاب کہاں نے دعوت دی تھی اس وقت تھے لیکن جب تین سو نو سالوں کے بعد اللہ نے اٹھایا تو اس قوم ختم ہو چکی تھی کئی قومیں نسلیں جا چکی تھی اور وہاں پہ عیسائی علیہ السلام کا لائے ہوئے دین نافذ تھا یہ عیسائی بھی تھے عیسائی علیہ اسلام اور اس وقت کی حکومت بھی عیسائی تھی اللہ کی عبادت کرنے والے لوگ تھے تو اس میں اشارہ ہے کہ اگر آپ نے دعوت کا کام شروع کیا اس وقت تو نہیں لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ اس میں تاثیر پیدا کرے گا اور بعد میں اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے لوگوں کی ہدایت کا راستہ جاری کرتا کی مثال جو ہے علم طرح طیبرۃن طیب اصر وفر الحاصم کروں کیا آپ نے نہیں دیکھا پاکیزہ کلمے کی مثال اس درخت کی طرح ہے جس کی جڑیں زمین میں اور شاخیں آسمان میں ہیں اور وہ درخت ایسا جو ہمیشہ پھل لاتا ہے اللہ حکم سے اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں کل میں طیبہ ہے کل میں اخلاص ہے کل میں توحید ہے تو توحید کی دعوت دیں گے تو اس کی جڑ زمین میں ہوگی اور شاخ آسمان میں آمان چڑھیں گے آپ اور وہ بیل بڑ یعنی اس کے اثرات نمودار ہوں گے آپ کے جانے کے بعد بھی اس دعوت سے اسی طرح اٹھائیں گے جس درخت کے سائن میں لوگ آرام کرتے ہیں اس کے پھل کو کھاتے ہیں آپ تو چلے جائیں گے لیکن لوگ آپ کی محنت سے فائدہ اٹھائیں گے اللہ اس کو روشن کر دے گا ہم چلے لیکن ان کی تاریخ روشن ابراہیم علیہ علی چلے گئے ان کے نشانات موجود ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے پاکیز اثرات قیامت تک پھیلتے جائیں گے صحابہ کے قیامت اثرات پھیلتے جائیں گے جو لوگ دنیا میں کام کر کے گئے ان کے اثرات ہیں یا نہیں ہیں یا نہیں ما فی اللہ رب العالمین نے یہاں سے تفصیل بیان نحن تھا میں نہنق بالحق ان نہ مفیت یا تو نیا اللہ تعالیٰ اس واقعے کی اپنی طرح نسبت کر رہا ہے یعنی اس میں اشارہ یہ ہے کہ اس واقعے میں بہت سی مبالغہ امیزی ہے غلو ہے اور رتب و یابس ہے اس لیے اللہ نے یہ واقعہ بان ہم بیان کر رہے ہیں آپ کو ان کی خبر حق کے ساتھ قرآن میں دو ہی طرح کے حقی چیزیں صدقن فی الاخبار و فی الاحکام یا تو قرآن میں خبر ہے یا احکام ہے آباد نے کہا کہ قرآن کے اندر جو علوم ہیں ان کو پانچ چیزوں میں تقسیم کیا گیا ہے تو اس میں علم الحکام علم الجدل علم تدکیر بیام الله علم تذکیر بل اللہ علم تدکیر بالغ تو اس میں جو ہے قرآن کے پانچ احکام میں سے یا پانچ علم میں سے ایک علم کیا ہے علمکیر بیام اللہ واقعات کو بیان کرنا تو اللہ تعالیٰ خبریں بیان کر رہا ہے اور قرآن میں جو خبریں صدقنف الاخبار انتہا درجہ سچائی پر فی حکام وہ الاحکام جو احکام ہے وہ انتہا درجہ عدل و انصاف پر ہے تو ہم آپ کے اوپر بیان کر رہے ہیں آپ کو بیان کر رہے ہیں ان کی خبر کو حق کے ساتھ حق کے ساتھ یعنی سچائی کے ساتھ امن استخمین اللہ حلیٰ امن استقمین اللہ خیرین اللہ سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے پھر آگے اللہ نے وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے ان کی ہدایت میں اضافہ کیا اللہ پر ایمان لائے اللہ نے ان کو ہدایت ادا فرمانا نمبر ایک ایمان کا نتیجہ بھی بتا دیا ایمان کا نتیجہ کیا بتایا وزید نام ہوتا اللہ نے ان کی ہدایت ادا کی ہدایت ایمان ان کے ایمان میں اضافہ کر دیا اسے معلوم ہوا کہ ایمان گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی تقریباً ایمام بخاری بہت سے اچھے آئے جو ہے تقریباً ایمان کے گھٹنے اور بڑھنے پر نقل کی ہیں قام اللہ عام الفضادت میں ایمان والوں کے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے قرآن پڑھنے سے وحید عالم آیات و زیادت ہم ایمان آیا جن وہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو قرآن کی آیتیں سے ان کے ایمان میں کیا ہوتا ہے اضافہ ہوتا ہے تو نیکی سے ایمان بڑھتا ہے اور گناہ سے ایمان گھٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے ایمان میں زیادتی عطا فروائی اور ایمان میں زیادتی کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر سچائی پیدا کی خلاص کی پیدا کی تخوہ پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے اور اللہ نے ایمان کی زیادتی کو وجہ کے دلوں سے ڈر خوف نکال لیا ایمان کی زیادتی ہوگی تو امن ہوگا نا اللہ جو لوگ ایمان لائے جنہوں نے ایمان کو ظلم سے نہ ان کے لیے مکمل امن ہے اور ہدایت پانے والے تو اللہ نے ان کو امن دیا کہ نہیں دیا اللہ نے سکون دیا اور ہدایت بھی دی ہدایت بھی دی اللہ دین بھی ثابت قدمی عطا فرمائی یہ نتیجہ ہے ایمان کی زیادتی نمبر دو ربطنہ اور ایمان میں زیادتی کا ایک فائدہ کیا ہوا کی پوری حکومت ہے پوری فوج ہے اور وہاں پہ کھڑے ہو کر انہوں نے توحید کی آواز لگائی ڈر خوف اللہ نے مٹا دیا ای حدیث افضل جہادی ان افضل حقین حق دلطان جی سب سے افضل جہاد ہے کہ ظالم جابر بادشاہ کے سامنے حق بات پیش کی جائے تو یہ اللہ تعالی نے ان کو سب سے بڑی جہاد کی توفیق وجاہد ہوگی جہاد ان کبھی سب سے بڑا جہاد ہے کہ قرآن سے کہ روشنی میں آپ حق کو واضح کرو زبان سے حقواد واضح کرنا یہ بہت بڑا جہاد ہے ظالم جابر آدمی کے سامنے حق بولنا یہ سب سے بڑا جہاد ہے تو اس پر عمل کیا نا ایمان کی وجہ سے اسے معلوم ہے کہ ایمان کے بغیر کوئی عمل کومل نہیں ہوتا نمبر ایک نمبر کو اگر ایمان ہوگا حکمات کہنے کے توفیق ہوگا نمبر تین اللہ تعالی ایمان کی بنیاد پر اللہ آپ کو شامل قدمی عطا فرمائے گا اور ایمان کی بنیاد پر اللہ آپ کے دل کو مضبوط فرمائے گا اور ایمان کی بنیاد پر اللہ آپ کی زبان میں تاثیر عطا فرمائے گا کرے گا نا تو کہاں وہ روتنہ عالم ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا جس وقت کھڑے ہوئے فقالوا انہوں نے کہا ربنا ہمارا رب رب السماوات والرد جو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا وہی رب ہے لن ندو من دونی الہا لقد قلنا اذن شتطا ہرگز ہم اس کے ناوہ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکانیں گے اگر ہم ایسا کریں تو کیا ہوگا لقد قلنا تو اس وقت ہم نے اذن شتطا غلط بات کہیں ہم نے جھوٹ بات کہیں شتطا ہم نے جھوٹ بولا غلط بات کہیں تو یہاں پر دعوت کا دعوت کی تفصیل بھی بتا دی نمبر ایک نمبر دو وہ کھڑے ہوئے کھڑے ہو کر یعنی اسے معلوم ہے دعوت کے لیے کھڑا ہونا ہے سو کر کے دعوت نہیں ہوگی بیٹھ کے نہیں ہو. یا ہوگا مدت کھڑے ہو ڈراؤ لوگ بیداری ضروری ہے. جب کھڑے ہوئے اور انہوں نے دو توحید پیش کی توحید ربومیت اور توحید اور لوہید توحید ربومیت کیا ہے ربنا رب و سما والا ہمارا اور آسمان زمین کا رب سے بول ہے کائیں جب رب ہوا ہے تو دعا کسے کریں گے دعا افضل دعا کی عبادت کی سب سے افضل قسم دعا ہے دعا یعنی عبادت کے معنی میں دعا عبادت کہیں گے دعا یہ مسئلہ کہیں نہ دعا ہرگز دعا نہیں کریں گے یعنی ہرگز عبادت نہیں کریں گے اس کے علاوہ کسی معبود کی ہم تمہاری بھی عبادت نہیں کریں گے نہ سورج نہ چاند کسی بھی اللہ کی عبادت ہے اور ایسا ہوا تو لقد کھلنا ہم نے جو ہے ادن شدھا بہت غلط بات کہ جھوٹ بات بولا اس سے بڑی جھوٹ بات کیا ہو سکتی ہے جو اللہ کے اوپر غلط بات منسوخ کرے نمبر ایک نمبر دو ان، انہوں نے گمراہی کی دلیل بھی دی دعوت بھی پیش کی اور دعوت کی دلیل بھی دی دعوت کی دلیل یہ دی کہ اگر ہم اللہ کے کہنا کسی کے عبادت کریں گے سب سے بڑا جھوٹ ہوگا نمبر ایک نمبر دو ان کی گمراہی کو بھی بات سکے گا اور گمراہی کی دلیل بھی دی گمراہی کی کیا ہے حلۂ قوم نے یہ ہماری قوم ہے ہماری قوم کا ہمارے دشمن نہیں کہا غیر مسلموں کو بھی ہماری قوم ہے نا کہا نا کہا یہ ہماری قوم ہے جنہوں نے اللہ کے رو دوسرے کو معبود بنا لیا لاطون علیم بین اس کے اوپر کھلی ہوئی نشانی کیوں نہیں لاتے یہ دلیل کیوں نہیں لاتے کھلی ہوئی دلیل کیوں نہیں لاتے ان کے پاس دلیل نہیں ہم لکھنؤ کتاب نفیت رسول کیا کوئی کتاب ہے من لنا کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے نکالو نہیں ہے تمہارے پاس کتاب جب نہیں ہے تو کہا کہ اس کے اوپر جو ہے کوئی کھلی ہوئی دلیل کیوں نہیں لاتے اور نہ لا سکے نہ لا سکتے فمن اغرم ممن على اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جس نے اللہ پر جھوٹ بات گڑا جس نے اللہ پر کیا کیا جھوٹ بات گڑا اسے معلوم ہوا سب سے بڑا جھوٹا کون ہے شرک کرنے والا جو اللہ کے دشر کی نسبت کرے ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پہ جھوٹ بات کرے شرک کی نسبت کرے اللہ کی طرف نمبر ایک یا اللہ کی طرف غلط حکم کی نسبت کرے اللہ تعالی ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا اس سے ظالم سے شرک ہے جس طرح اللہ نے کہا ان شیر کا شرک بہت بڑا ظلم ہے اسی طرح یہاں اللہ نے فرمایا اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پہ جھوٹ بال کرے, ان جو کرے اس سے کون ہو سکتا؟ یعنی سب سے بڑا ظالم شرک ہے پھر شر آپس میں بات کرنے لگے جب تم ان سے الگ ہو گئے جب تم سے کیا ہو گئے الگ ہو گئی ممایاب اللہ اس حال میں کہ وہ نہیں عبادت کرتے تھے مگر اللہ ہی کی یعنی صحاب ہف کن سے الگ ہو گئے پوری قوم سے الگ ہو گئے تو کہا کہ جب تم ان سے الگ ہو گئے ایک مما عابد اس حال میں کہ وہ نہیں عبادت کرتے تھے مگر اللہ کی اللہ نے ان کے بارے میں بتایا کہ الگ ہوئے تو ان کا کام کیا تھا وسیف اللہ کی عبادت کرتے تھے فا لڑکا تو پناہ لو غار کی کیوں پناہ لو گار کی تمہاری دعوت قبول نہیں ہو رہی. تمہاری دین کی حفاظت مشکل ہے تمہاری جان کی حفاظت مشکل ہے تمہاری رجم کرنا چاہ رہے ہیں تو اس لیے اپنی دین اور ایمان اور اپنی جسم کی حفاظت کے لیے غار کی پناہ رہے اس سے معلوم ہے آدمی کو ہجرت کرنا ضروری ہے اگر آپ کی آپ کے دین اور ایمان پہ حملہ ہو اور وہاں پر اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے تو اللہ تنخوت ہجرت ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ تحبے کا دروازہ بند ہو جائے اور تو توبے کا دروازہ بند نہیں ہوگا یہاں تک کہ سورج مغرب سے نہ نکل جائے اللہ نے فرمایا جی غمراً وسا ہے جو اللہ کی راہ میں ہجت کرے گا وہ رہائش بھی پائے گا اور کوشادگی بھی پائے گا رہائش بھی پائے گا اور کیا پائے گا اوشادگی بھی پائے گا ٹھیک <تصفح> ہے اگر اللہ غار کی پناہ لوگے اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کے لیے نکلو گے تو اللہ کے اوپر کتنا یقین تھا انہوں نے کہا یہ نشور لم رب رحمتی اللہ تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمتی نشاور کر دے گا رحمتوں کو پھیلا دے گا اللہ حکومن امریکہ مرفکا اور تمہارے معاملے کو سہل اور آسان کر دے گا درست کرنا مرفق کہتے ہیں سامان ضرورت رفت سے ارفا افاقت ضرورت کا سامان یعنی معنی ہوا کہ اللہ تمہارے معاملے کو درست اور صحیح کر دے گا تمہارے معاملے کو صحیح اور درست کر دے گا یعنی غار میں پناہ لوگے تو فائدہ ہے نمبر اے اللہ اپنی رحمت میں دشاور کرے گا یعنی اللہ تعالی تمہاری حفاظت کرے گا کھانا کہاں سے آئے گا پانی کہاں سے آئے گا اس کا انتظام کرے گا اور, اور تمہارے اندر جو سختی ہے لوگوں کی طرف سے اس کے مقابلے اللہ نرمی پیدا کرنے کا تو اللہ نے حفاظت کی نا اور آگے کا وہ تو رشم اللہ نے جب ان کو سنایا تو کہا کہ سورج جب سوئے تھے تو غار جو تو مثال کے تو غار ایسے تھا یعنی یہ ادھر سے ایک راستہ تھا ادھر سے وہ لوگ ادھر سوئے تھے ادھر کا منہ کھلا ہوا تھا یہ نارتھ میں اور یہ سوئے تھے سورج جب نکلتا تھا نا تو یہ سورج نکلتے وقت یہ جو ہے دھوپ اس ان کے اوپر نہیں پڑتی تھی وہ ادھر سے کٹ کر کے یعنی دائیں کون ہوگا یہ ہوگا نا یعنی ادھر سے ادھر سے دائیں طرف سے سورج کٹ جاتا تھا جب سورج غروب ہوتا تو بائیں طرف سے کٹ جاتا تھا یعنی سورج کی گرمی سے اللہ ان کو بچاتا تھا اس کا مطلب سورج کی گرمی جو ہے سونے والے کے لیے نقصان دہ ہے نمبر ایک نمبر دو اللہ تعالیٰ نے گال کا منہ جو رکھا تھا اس میں ہوا بھی آتی تھی ہوا لیکن بارش پانی اور جانوروں کی آوازیں اور یہ سب آوازوں سے اللہ نے ان کو محفوظ رکھا اور اللہ تعالی نے حفاظت کے لیے ان کا کتا بھی وہاں پہ ڈال دیا اب وہ کتا زندہ تھا مردہ تھا یہ تو نہیں لیکن کیفیت یہی تھی کہ وہ بیٹھا ہوا ہے لوگ دیکھ کے ڈرتے تھے ایک روب تاریخ کر دیا کوئی ہمت نہیں ہوتی تھی وہاں جانے کی سنا کر بھی اللہ ان کو دائیں بائیں کروٹ کر رہا تھا تو کہا وہ تو شم سا آپ دیکھتے جب وہ سورج نکلتا تو سورج جو کٹ جاتا تھا ان کے غار کے غار دائیں طرف اور جب غروب ہوتا تو سورج ان سے الگ ہو جاتا تھا بائیں طرف وہ فی فجبت مین اور وہ غار کی کوشادگی میں تھے یعنی کوشادہ غار کو مین اللہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے حدم اللہ تھی جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے جس طرح اللہ نے ہدایت دی لیکن اللہ جس کو ہدایت وہی ہدایت پائے گا لیکن اللہ ہدایت کس کو دیتا ہے اللہ من منگیشہ و یہدی علیمن اناپ جو ہدایت کو تلاشتا ہے صحابہ سابقات نے ہدایت کو تلاشا صحابہ نے ہدایت کو تلاشا تو ہدایت مل گئی یہودیوں نے ہدایت کا انکار کیا تو اللہ کی لعنت ہوئی تھی سلمان فارسی نے ہدایت کے لیے محنت کی کئی سرسان تو ہدایت ملی کہ نہیں ملی ہے یہ حدی اللہ جو ہدایت کو تلاش جو ہدایت جس کو اللہ ہدایت دو ہدایت پانے والا ہے فرن تجید الحلیم مرشدہ اور جس کو اللہ گمراہ کر دے ہرگز آپ اس کے لیے کوئی کارساد اور رہنما نہیں پائیں گے یعنی جو اس کو اللہ گمراہ کر دے اس کا کوئی کارساد اور کوئی رہنما نہیں پائے گا ٹھیک آگے آیت ختم کر دیں بتاسب رقوت آپ ان کو گمان کر رہے گمان کرتے کہ وہ, سو... وہ جگہ ہوئے ہیں یعنی ان کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھی کھلی ہوئی تھی جیسے کروٹ بھی لیتے تھے لیکن وہ امرق اس حال میں کے سوئے تھے سولا کر بھی اللہ نے ان کی آنکھوں کو کھلا رکھا انہوں قلبات ان کو دائیں بائیں ہم اُلٹ پھیر کر رہے تھے کروٹ بدل رہے تھے تاکہ ان کا جسم محفوظ رہے ایک طرف سوتے تو جسم گل جاتا نا سڑ جاتا دائیں بائیں کروٹ بدلتے رہے اس حال میں کہ ان کا کتا اپنے بازو کو پھیلائے ہوا تھا دروازے پر بال وسیع بنے دروازے پر لبی طلّہ تعلیم اگر آپ ان, کا ان کو جھانکتے اللہ ومن فرارا اب الٹے پاؤں بھاگتے وََََََََََََ تمن عمرا اور ان کے خوف سے بھر جاتے یعنی اللہ نے اس پر خوف طارى کر دیا حفاظت کر دیا یہ نشانی ہے یا نہیں اور پوری حکومت تلاش تناش کے زیرو ہو گئی اور اللہ نے ان کو ہیرو بنا کر كے رکھا تو بہت ساری چیزیں ہیں اللہ تعالی نے ان نگاہوں پہ پردہ ڈال دیا ابھی تک نہیں معلوم يہ آجوج ماجوج كا پتہ اب تک نہيں لگا رہا ہے نبى زمانے ميں تھے وہ تک اس لیے اللہ نے خاما ہوتی تو میرے ال علم ان شاء اللہ, حلید. اللہ اتنے ہی رہنے نوجوانوں کا جو ذکر ہے نا دیکھے فرمائے ایمان ہر عدا اور میں ہر زمانے میں جن لوگوں نے دنیا میں دعوت کا کام کیا توحید کی آواز لگائی اس میں زیادہ تر کون لوگ تھے نوجوان تھے بوڑھے لوگ کے اندر جو ہے وہ بیداری نہیں رہتی فیراون کے ڈر اور خوف سے اکثر لوگ ایمان نہیں لائے لیکن اس کے قوم میں سے چند نوجوان ایمان لائے فراؤن ملک میں متکبر اور کفر میں سے بڑھا تھا سورہ شاید مدراسی رسول سی رہتے تھے یہ بس یہ ثابت ہوتا ہے مکہ معذمہ پر آپ کے ایمان لانے والے کی اکثریت ان کی نوجوان سیرت نگار لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت ابو بکری ایمان لانے والے تھے وہ نوجوان تھے کہ نہیں تھے <تصفح> ان کی عمر پونے اٹھتیس اٹھتیس کا مطلب کیا ہوا ہو <تصفح> پونے اڑتیس سال یا یعنی اڑتیس سال کے قریب تھے تھرٹی <تصفح> ایٹ عمر تھی حضرت عمر جب ایمان لائے تو ان کی عمر ستائیس اور اٹھائیس سال کے درمیان تھی نوجوان تھے یا نہیں تھے, جوان تھے حضرت جنہوں نے قاسیہ فتح کیا کی عمر کتنی تھی کہتے ہیں کہ انیس سال کی عمر تھی انیس سال میں وہی مال لائے. حضرت عثمان ستائیس سال کے قریب تھے جب ہے حضرت علی دس بارہ سال کے تھے محمد بن قاسم سترہ سالہ نوجوان جو ہے سندھ کے ساحل پہ آیا محمد بن قاسم نے سندھ کو جو فتح کیا ان کی عمر سترہ سال تھی. نوجوانوں کا کردار جو اتارا اور اساب کہ عمر کے بارے میں اے اے کی عمر کے بارے میں فتی کلب استعمال ہوا لغت کے اعتبار سے اس کا معنیٰ چودہ سال سے لے کر اٹھائیس سال کے جوان تک بولا جاتا ہے مختلف اقوال ہے جوانی کی عبادت کے بارے میں بڑے مشہور حدیث ہے بشاب النشافی عبادت اللہ قیامت کے انہیں قسم کے لوگ عرش میں ہوں گے جس میں وہ جوان جس کی جوانی جو اللہ کی عبادت میں بسر ہو رہی ہے اس میں چند دلائے یعنی جو اواقعات بیان کی ان میں چند مسائل ہیں نمبر ایک قرآن اصاب کہہ چند نوجوان تھے جو ایمان لائے قرآن مجید میں جو قصے بیان ہوئے وہ برحق ہیں اللہ تعالیٰ نے اصاب کہاف کی ہدایت میں آگے بڑھا دیا اللہ تعالیٰ نے صحاب کہف کے دل مضبوط کر دیے ٹھیک ہے اصاب کہف نے اعلان کیا کہ اللہ کے سبق کسی کو نہیں پکارنا چاہیے آپ بھی بول بولیں اللہ تعالیٰ کے سبق نوجوانوں کا کردار قرآن کی روشنی میں نوجوانوں کا کردار وہ کچھ نوجوان تھے جو اپنے قربت پہ ایمان لائے ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا نمبر دو ہم نے ایک نوجوان کا تذکرہ سنا ہے جسے ابراہیم کہا جاتا ہے الانبیاء عائد نمبر ساٹھ جب مسا علیہ السلام جوانی کو پہنچے تو ہم نے علم حکمت سے نوازا علما بل اشود ہو ہاں وسطا عطینہ الحکم و علما جب موسا علیہ السلام جوانی کو پہنچے تو اللہ نے علم اور حکمت سے نوازا جب یوسف علیہ السلام جوانی کو پہنچے تو ہم نے ان کو دنائی اور علم عطا کیا اللہ نے کہا یوسف علیہ السلام کے بارے میں علما بل اشود ہو آتینہ و علماء بھرپور جوانی کے پہنچے تھے ہم نے ان کو علم حکمت سے نوازا وہ قیدا لیکن جس اور اسی طرح محسنین کو مخلصین کو کہہ دیتے ہیں بدنا دیتے ہیں ٹھیک ہے نا سبحان اللّہ وصی اللّہ وسط فرغ بلیک اللہ محد ولیہمان وزین فرقل کرن لہ القف اب الفسوخ السین وجالنہ باشدین اللہ نزینۃمان وجالنہ خدمتین اللہم مقسم لنا من خشیتگا ما تحول بیلیننا وبین معصیك ومن طاعتگا ما تبلغنا بجنتک ومن اليقين ما تخولن بعلينا مصائب الدنيا اللہم بتعنا باسمائنا وابصارنا وقواتنا وجعل البارث منا وجعل اثارنا على من ظلمنا منصرنا على من عدانا ولا تجعل مصیبتنا في دیننا ولا تجعل الدنيا اكبر اهمنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا اللہم لا تسلد علينا واللہ رحمنا <تصفيق> اللهم أتنا في الدنيا حسنا وفي الآخر ذي حسنا وقنا عذاب النار اللهم ربنا أتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من مدين رشدة رب دعالي مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولبالي ولي وللمؤمنين يوم يقوم الهساب رب رحمهما كما ربياني صغيرة اللہ مبنا آپ کو مسلم ساتھ ہی گیا